امام مسلم رحمہ اللہ امام ابو داود اور امام ابن معاجا یہ تینوں امام اپنی اپنی احادیث کی کتب میں وہ روایت ذکر کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام بھی تھے آپ وہاں پہ رونے لگے آپ کے ساتھ جو دیگر صحابہ کرام تھے آپ کو دیکھ کے وہ بھی رونے لگے تو تب فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو میں کیوں رویا ہوں انہوں نے کہا نہیں فرمایا میں اس لیے رویا ہوں کہ میں نے اپنے اللہ سے یہ درخواست کی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے اجازت دے دی اور جب میں نے یہ اجازت مانگی یہ درخواست کی کہ اپنی والدہ کے لیے دعائے نفرت کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت نہیں ملی لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ سے التجا کی ہے کہ مجھے میری والدہ کے لیے دعا کی اجازت دی جائے تو میرے بھائی اس لیے اگر آپ کے والدین زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں آپ ان کے لیے اللہ سے رحمت مانگیں اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں اور سر کے اوپر فوت ہوئے ہیں کفر کے اوپر فوت ہوئے ہیں تب آپ ان کے لیے دعا نہیں کریں گے لیکن اگر وہ زندہ ہیں کفر و شرک کے اوپر ہیں تو آپ ان کے لیے رحمت کی دعا تو نہیں کریں گے آپ ان کے لیے مفرد کی دعا تو نہیں کریں گے لیکن ہدایت کی دعا ضرور کریں گے آپ اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے امام مسلم رحمہ اللہ کون سے امام عرب امام مسلم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی مشہور و معروف کتاب میں جناب ابو ہریرا سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ مسلمان نہیں ہو رہی تھیں میں بار بار تبلیغ کرتا بار بار ان کو توحید کی دعوت دیتا بار بار ان سے درخواست کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں آپ کو اللہ کا نبی رسول مان لیں لیکن وہ ہر بار سختی کے ساتھ میری دعوت کو ٹھکرا دیا کرتی لیکن ایک بار معاملہ یہ ہوا کہ جب میں نے ان کو دعوت دی ان کو تبلیغ کی وہ ایمان لانا دور کی بات ہے انہوں نے ایمان لانے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا برا کہا آپ کی ذات اقدس کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جو مجھے بہت بری لگیں جن سے میرا دل دکھا میں روتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ کو بات بتائی اور آپ سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول آپ میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کریں میرا موضوع کیا ہے میرے بھائیوں کہ والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے یہاں پہ جناب ابو ہرینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والدہ کے لیے دعا کروا رہے ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے آپ نے دعا کی کہا اے اللہ ابو حرنہ کی والدہ کو ہدایت دے دے اب جناب ابو ہرا کہتے ہیں میں خوشی خوشی گھر جا رہا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول میری والدہ کے لیے دعا کر چکے ہیں واپس گیا تو گھر کا دروازہ بند تھا اور میری والدہ کو میرے قدموں کی آواز آ گئی انہوں نے کہا بہرا اپنی جگہ پہ رہو یعنی کہ اندر داخل نہیں ہونا اندر نہیں آنا باہر ہی رہو اور مجھے آواز آگئی گئی کہ پانی گر رہا ہے مجھے محسوس ہو گیا کہ والدہ گسر کر رہی ہیں غسر کیا کمیز پہنی چادر لی دروازہ کھولا اور کہا بہرا اشد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ عبادت کے حقدار نہیں ہے ان کی نہ عبادت ہو رہی ہے رکو کا حقدار سعیدے کا حقدار نظر و نیاز کا حقدار جس کے نام پہ جانور ذیبہ کیا جائے اس چیز کا حقدار صرف اللہ تو بار کو ہے کوئی اور نہیں ہے اور میں گواہی دیتی ہوں کیا کہہ رہی جانب کی والدہ کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد ابد اللہ کے کیا ہے اللہ کے کیا ہے پہلے یہ کہا اللہ کے بندے ہیں بعد میں کہا اللہ کے رسول ہیں تو میرے بھائی یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ والدین سے مایوس نہیں ہونا چاہیے آپ کے والدین میں سے اگر کوئی کفر و شر کے اوپر ہے قبروں کی پوجا کرتا ہے قبر والوں سے بیٹے مانگتا ہے قبر, قبروں کا طباف کرتا ہے قبر والوں سے شفا مانگتا ہے قبر والوں کو نفع نقصان کا مالک سمتا ہے قبر والوں کے نام پہ دیگے تقسیم کرتا ہے قبر والوں کے نام پہ جانور ذبہ کرتا ہے مایوس نہ ہوں اللہ سے دعائیں بھی کریں ان کو دعوت بھی دیں اللہ سے کے سامنے گر گڑائیں بالآخر اللہ تبار کو تعالی آپ کی دعا کو قبول کریں گے آپ کے اوپر رحم کریں گے اور آپ کے والدین کو بھی اسی نعمت سے نوا دیں گے جو نعمت آپ کے پاس ہے یعنی کہ توحید جناب ابو حریر اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اللہ کے رسول سے یہ دعا کی اللہ کے رسول کے پاس آئے اب آ رہے ہیں اور اب بھی رو ہی رہے ہیں, رو رہے ہیں اب کیوں رو رہے ہیں اب کیوں رو رہے ہیں اب خوشی سے رو رہے ہیں پہلے افسوس تھا غم تھا رو اب بھی رہے ہیں لیکن اب خوشی سے رو رہے ہیں کہ وہ کام ہو گیا جس کی امید نہیں تھی ایک عرصے سے والدہ کو تبلیغ کر رہے تھے ایک عرصے سے والدہ کو سمجھا رہے تھے وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں تھی اور آج جب اللہ تبارک کو رحم آیا تو وہ مسلمان ہو گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے خوشخبری ہے آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے میری والدہ مسلمان ہو گئی ہیں میرے بھائی جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا کہا کیا کہ آپ نے اس موقع پہ اپنے فضائل بیان کیے کیا آپ نے یہ کہا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے تو اپنی شان بیان کی نہیں نہیں آپ نے کہا الحمدللہ دلوں کا مالک کون ہے اللہ اس اللہ نے ہدایات دی ہے میں نے تو شفاعت کی تھی میں نے تو دعا کی تھی تو اب و سنا کس کی تعریفیں کس کی اس اللہ کی جس نے ابو حیرا کی والدہ کے دل میں توحید کو داخل کیا ایمان کو داخل کیا اور آپ ایسے کیوں نہ کرتے آپ جانتے ہیں کہ میرے چچا ابو طالب میں انہیں تبلیغ کرتا رہا انہیں کلمہ پڑھنے کی دعوت دیتا رہا وہ مسلمان نہ ہوئے بلکہ اللہ نے آسمانوں سے وہی نادل کی اور کہا ان کلادی ملا کن اللہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ہدایت کے مالک آپ نہیں ہیں ہدایت اللہ اسے دیتا ہے جسے خود اللہ چاہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جسے آپ چاہیں اسے ہدایت مل جائے بلکہ ہدایت ملتی ہے جسے اللہ چاہے تو اس لیے آپ اس اللہ کی ہم دوست کر رہے ہیں جس اللہ نے جناب ابو حلینا کی والدہ کو مسلمان ہونے کی توفیق بخشی اب جناب ابو حرا ایک اور دعا کرواتے ہیں والدہ کے لیے موضوع کیا ہے میرا والدین کے لیے دعا جناب ابو والدہ کے لیے ایک اور دعا کروا رہے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول اب آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں میری اور میری والدہ کی محبت داخل کر دیں اور ہم دونوں کے دلوں میں تمام مسلمانوں کی محبت داخل کر دیں میرے بھائی کتنی عظیم دعا ہے کبھی یہ مانگی ہم نے ہم تو شاید یہ دعا کرتے ہیں ویسے ہی ڈر جائیں گے کہ سارے مسلمانوں کی دل ہمارے محبت میں ہمارے دلوں میں سب مسلمانوں کی محبت بیٹھ جائے گی تو کیا بنے گا میرے بھائی یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے دل میں مسلمانوں کی محبت ڈال دین کا رشتہ تمام رشتوں سے زیادہ مضبوط ہے دین کی محبت تمام محبتوں سے زیادہ قوی ہے اس لیے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے دل میں تمام مسلمانوں کی محبت ڈال دے تو اب آپ نے یہ دعا کروائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کر دی جناب ابو اس حدیث کے آخر میں کہتے ہیں کہ اب کوئی بھی مسلمان ہو کوئی بھی مومن ہو جسے میرا پتہ چلتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے جناب ابو حدیرا سے محبت ایمان کی نشانی بن گئی وہ کہتے ہیں کہ اب جس مسلمان کو میرا علم ہوتا ہے میرے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے بہرحال میرے بھائی میرا موضوع کیا تھا کہ والدین کے بہت سے حقوق میں سے ایک کیا ہے ان کے لیے دعا کی جائے اور جناب ابو ہرا نے خود بھی دعائیں کی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی والدہ کے لیے دعائیں کروائی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی ایک کتاب میں جس کا نام ہے الادب المفرد اس میں رویت لاتے ہیں اور اس رویت کو بیان کرنے والے کا نام ہے ابو مرہ ابو مرہ کہتے ہیں کہ جناب ابو رضی اللہ عنہ کی زمینیں تھی عقیق میں وادی عقیق مدینہ میں ایک برساتی نہر ہے اس کے ارد گرد کے علاقے کو عقیق کہتے ہیں اور یہ وادی عقیق مکاتل خلیفہ تک جاتی ہے جہاں سے آپ نیت کریں گے احرام باندھیں گے اس کو کہتے ہیں مکاد یہ وادی وہاں تک جاتی ہے تو ابو مرہ کہتے ہیں کہ جناب ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی زمینوں پہ آتے جو کہ حقیق میں تھی تو دور سے اپنی والدہ کو کہتے بلند آواز سے کہ اے والدہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ کیا والدہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے برکتے نازل ہوں اور وہ بھی آگے سے کہتی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکات ہیلو ہیلو نہیں گڈ مارننگ نہیں ٹھیک ہے میرے بھائی کیا کہا جا رہا ہے السلام علیکم و اللہ بائے بائے نہیں کیا کہا جا رہا ہے السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام و اللہ اور آگے سے پھر جناب ابو ہریرا کہتے کہ اے امی اللہ تبارک کو تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے کہ جب میں چھوٹا تھا آپ نے مجھے پالا میری تربیت کی میرا خیال رکھا اللہ آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش نادر فرمائے دعا ہو رہی والدہ کے لیے کی نہیں ہو رہی دعا ہو رہی والدہ کے لیے کی نہیں ہو رہی ہو رہی ہے اور یہ والدہ بھی بڑی عظیم تھیں وہ آگے سے کہتی ہیں ابو حیرا اللہ تمہیں جزائے خیر دے اللہ تمہارے اوپر رادی ہو جائے کیونکہ بڑے ہو کے تم نے میرا خیال رکھا ہے والدہ بھی اچھی ہے ماشاءاللہ لیکن اگر والدہ نہ بھی اچھی ہوں پھر بھی ان کے لیے دعا کرنی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام والد کے لیے دعا کرتے رہے ہیں حالانکہ والد نے گھر سے نکال دیا تھا اور امام بخاری رحمہ اللہ ہی ایک اور رویت اپنی اسی کتاب میں العدب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ امام ابن سیرین کہتے ہیں امام بن سیرین کو تو آپ سارے جانتے ہیں نا جی امام بن سیرین کو کون جانتا ہے ان کی شہرت کیا ہے جی امام بن سیرین کو بھی آپ نہیں جانتے میرے بھائی ان کا تو پبلک سے بڑا گہرا تعلق ہے لوگ نماز کے بارے میں پوچھیں نہ پوچھیں خوابوں کے بارے میں ضرور پوچھتے ہیں نماز کے بارے میں زکات کے بارے میں رودوں کے بارے میں مسئلہ پوچھیں نہ پوچھیں خوابوں کے بارے میں ضرور پوچھتے ہیں اور امام ابن سیرین کی کتاب ہے جو ان کی طرح منصوب کی گئی ہے اور اس میں خوابوں کا بیان ہے تو بہرحال یہ بڑے محدث ہیں بڑے فقی ہیں بڑے امام ہیں امام ابن سیرین کہتے ہیں روی دھیان سے سننے والی ہے میرے بھائی کہتے ہیں کہ جناب ابو حرا نے میرے سامنے دعا کی اور کہا الہ میری مغفرت کر اے اللہ میری والدہ کی مغفرت فرما اے اللہ ہر اس آدمی کی مغفرت فرما جو ہم دونوں کے لیے دعائے مفرت کرے تو امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ اب میں دعا کرتا ہوں ابو حرا کے لیے ابو حرا کی والدہ کے لیے تاکہ ابو حرا کی دعا مجھے لگ جائے میرے بھائی سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے کہ ابو حرا کہتے ہیں کہ اے اللہ میری مفت کر اے اللہ میری والدہ کو معاف کر اے اللہ ہر اس آدمی کو معاف کر جو ہم دونوں کے لیے دعا کرے امام بن سیرین کہتے ہیں اب میں ابو حریرا ان کی والدہ کے لیے دعا کیا کرتا ہوں تاکہ ابو حریرا کی دعا مجھے مل جائے تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جناب ابو حرا کیسے والدہ کے لیے بار بار دعائیں کر رہے ہیں دوسروں سے بکروا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری دعا ہر اس آدمی کے لیے ہے جو میری والدہ کے لیے دعا کرے اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنی حدیث کی مشہور و معروف کتاب میں وہ رویت لے کر آئے ہیں جس میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا مات ابن آدم ان قطع ہو جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے جب روح قبض ہو جاتی ہے جب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جب موت کا فریصہ روح اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو نیک مال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے فرمایا لیکن تین طرح کے ایسے عمل ہیں جن کے ذریعے ثواب بعد میں بھی ملتا رہتا ہے میرے بھائی حدیث بڑی توجہ سے سننے والی ہے ہم میں سے کون یہ نہیں جاتا کہ جب میں فوت ہو جاؤں مجھے پیچھے سے نیکیاں ملتی رہیں مجھے ثواب ملتا رہے ہر کوئی جاتا ہے تو اس کے لیے وہ طریقہ اختیار کریں جو شریعت نے بتایا ہے ہم میں سے سب ہی اشارے ثواب کے چکر میں ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اسالے ثواب کے چکر میں ہم وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے کبھی تیجا کبھی ساتواں کبھی چالیسواں کبھی برسی کبھی جمرات اور میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جمعرات بتائی ہے نہ تیجا بتایا ہے نہ ساتواں بتایا ہے نہ چالیسواں بتایا ہے آپ نے نہ برسی بتائی ہے آپ نے یہ بتایا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کے نیک امال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے یہ اصول بتا دیا آپ نے پہلے اصول قانون بتا دیا ضابطہ بتا دیا اس کے بعد بتایا لیکن اس اصول سے تین عمل باہر ہیں عام اصول کیا ہو گیا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے نیکیاں نہیں, نہیں ملتی انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے ثواب نہیں ملتا ہاں تین چیزیں ہیں جن کے ذریعے اسے ثواب بعد میں بھی ملتا رہتا ہے وہ کیا پہلے نمبر پہ فرمایا نیک بیٹا چھوڑا ہے ولد صالح ید رو نیک اولاد چھوڑی ہے فوت ہونے والے نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہے جو اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے دعا کون کرے گا نیک بیٹا لیکن میرے بھائی ہم نے تو نیک بیٹا چھوڑا ہی نہیں ہم نے ڈاکٹر بنا دیا انجینئر بنا دیا کاروبار سکھا دیا دکان پہ بٹھا دیا دکان کھول کر دے دی. لیکن قرآن پاک کی تلاوت نہیں سکھائی قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر نہیں سکھایا گھر میں کسی دینی کتاب کو داخل نہیں ہونے دیا بیٹے کو یہ نہیں پتا چلنے دیا کہ محلے میں مسجد کے سائڈ پہ واقع ہے اب ایسا بیٹا آپ کے لیے کیا دعا کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ کو ثواب ملتا ہے وہ نیک بیٹا ہے جس کو آپ نے تیار کیا تھا نیکی کی راہ پہ لگایا تھا قرآن پاک کی تلاوت سکھائی تھی پانچ نوادے پڑھنے کی عادت ڈالی تھی دعا کرنے کا طریقہ بتایا تھا اب آپ فوت ہو چکے ہیں فوت ہونے کے بعد آپ کے لیے دعا کر رہا ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہاں پہ تو یہ صورتحال حال ہے کہ جب فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے ساری اولاد رو رہی ہوتی ہے بین کر رہی ہوتی ہے حالانکہ بین کرنا منع ہے نوحہ کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ نوحہ کرنا منع ہے افسوس میں بالوں کو کھینچ رہے ہوتے ہیں جبکہ یہ منع ہے رخساروں کو پیٹ رہے ہوتے ہیں جبکہ یہ منع ہے لیکن وہ جنازہ جو شریعت نے رکھا ہے تاکہ اس میت کی مغفرت کا سامان پیدا ہو جائے تاکہ وہ اداب قبر سے بچ جائے تاکہ اس کے جنت میں جانے کا راستہ بن جائے وہ جنادے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں پوری اولاد میں سے کسی کو بھی نادہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہوتا میرے بھائی آپ فوت ہوئے ہیں آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے تھوڑی دیر بعد قبر میں آپ کا حساب کتاب ہونے والا ہے آپ اس بات کے آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کا بیٹا جنازے میں رو رو کر دعائیں کرے دیگر لوگ دعائیں کریں گے لیکن ان کو آپ کا اتنا درد نہیں ہوگا جتنا درد آپ کا آپ کی اولاد کو ہے درد ان کو ضرور ہے لیکن دعا کا طریقہ نہیں آتا جنازے کا طریقہ نہیں آتا امام صاحب دعائیں اکیلے پڑ رہے ہیں بیٹا آپ کا گونگا بہرا بن کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کو نہیں پتا کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑنی ہے اس کو نہیں پتا دوسری تکبیر کے بعد رود ابراہیم ہی پڑھنا ہے اس کو نہیں پتا کسی تکبیر کے بعد ابا جان کے لیے وہ دعائیں کرنی ہیں جو پیارے حبیب وسلم نے سکھائی تھی اور وہ دعائیں اتنی شاندار ہیں کہ ان میں سے ایک دعا کے بارے میں صاحب ہی کہتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں نے آپ کے پیچھے جادہ پڑا اور مجد کے لیے جو دعا آپ نے کی وہ میں نے سنی اللہ مغرم ہو وہ جب دعا ختم ہوئی اتنی شاندار دعا تھی میں نے چاہا کاش یہ جنارا میرا ہوتا لیکن ہم نے جو اولاد چھوڑی ہے وہ حدیث کے خلاف شریعت کے خلاف ہماری قبر کو پختہ تو بنا سکتی ہے پیسے تو خرچ کر سکتی ہے گمبد بھی بنوا دے گی جو کہ منع ہے یہ سب کچھ ہو جائے گا چادریں چڑھ جائیں گی جو کہ منع ہے اور لکھا بھی جائے گا آپ کا نام آپ کا عہدہ سب کچھ لکھا جائے گا طریقے وفات بھی لکھی جائے گی سات دو تین شیر بھی لکھے ہوئے ہوں گے لیکن یہ سارے طریقے خلاف شریعت ہیں اور شریعت والا طریقہ ہم نے سکھایا ہی نہیں ہے تو کیا فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس عمل کے ذریعے آپ کو بعد میں بھی سواب ملے گا وہ کیا ہے کہ آپ نیک اولاد چھوڑ کے گئے ہیں جو بعد میں آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے او علم یا پھر آپ کیا چھوڑ کے گئے ہیں علم علم چھوڑ کے گئے ہیں آپ اور اس علم سے دیگر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جیسے جیسے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے ویسے ویسے آپ کو ثواب ملتا رہے گا آپ نے ایک آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ سکھایا تھا سورہ فاتحہ کی تلاوت آپ نے سکھائی تھی وہ جب بھی نماز پڑتا ہے ہر رقم میں سورہ فاتحہ پڑتا ہے جہاں اس کو سواب ملتا ہے وہاں آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جس اس کو ملتا ہے نہ آپ کے ثواب میں کمی نہ اس کے سواب میں کمی آپ نے کسی کو کلما طیبہ سکھایا تھا آپ نے کسی کو درود ابراہیمی سکھایا تھا آپ نے کسی کو نماز پڑھنے کی دعائیں سکھائی تھی آپ نے کسی کی نماز سنت کے مطابق ٹھیک کی تھی جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا سنت کے مطابق آپ کو بھی سواب ملتا رہے گا اور پھر سپسا آگے چلتا ہے جس کو آپ نے سکھایا اس نے آگے کسی اور کو سکھا دیا اس نے کسی اور کو سکھا دیا قیامت تک یہ دیکھی چلتی رہے گی لیکن ہم تو علم کا شوق ہی نہیں رکھتے ہم پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں پیسہ لگانے کے لیے ہم تیار ہیں لیکن دینی مجلسوں میں درس میں یا جہاں پہ قرآن پاک پڑھایا جا رہا اس مدرس میں بیٹھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں یہ مجلسیں ان میں بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے جان چھڑانے کو دل چاہتا ہے دل چاہتا ہے کہ بھاگ جائیں بازار میں جائیں شاپنگ کریں مارکیٹ میں جائیں درس میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا جبکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے او علم کہ دوسرا وہ عمل جس سے مرنے والے کو مرنے کے بعد فائدہ ہوگا وہ اس کا اپنا چھوڑا ہوا علم ہے جس سے بعد میں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کتاب لکھ کے گیا تھا لوگ کتاب پڑھتے ہیں کتاب کسی کو دے کر گیا تھا کتاب کسی کو بطور حدیہ دی تھی قرآن پاک کی تفصیل کسی کو خرید کر دی تھی کوئی طالب علم حفظ کر رہا تھا اس کو قرآن پاک خرید کر دیا تھا کہ اس سے حفظ کرو ان کا ثواب آپ کو بعد میں ملتا رہے گا اور تیسرا وہ عمل جس سے آپ کو بعد میں بھی ملے گا فرمایا او سدا قتاریا صدا کر کے گیا ہے لیکن عام سب کا نہیں ایک صدقہ یہ ہے کہ آپ نے مسکین کو پانچ ریال دیے کھانا کھا لو اس نے کھانا کھا لیا آپ کو ثواب مل گیا کہانی ختم ہوئی لیکن ایک سدکا جاریہ ہوتا ہے سب جاریہ وہ ہے جس کے سمراج جس کے فوائد سے لوگ بعد میں بھی, بھی فائدہ اٹھاتے ہیں آپ نے مسجد بنوائی وہ مسجد ایک صدی سے قائم ہے دو صدیوں سے قائم ہے اذانے ہو رہی ہیں تلاوت اس مسجد کے اندر ہو رہی ہے نمازیں پڑی جا رہی ہیں جب تک اللہ کی عبادت اس مسجد میں ہوتی رہے گی توحید کی ادان بلند ہوتی رہے گی لوگ قرآن پاک کی تفسیر ترجمہ اس مسجد میں بیٹھ کے سیکھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا چاہے آپ کو فوت ہوئے سو سال ہو گئے ہوں یا دو سو سال ہو گئے ہوں یا تین سو سال ہو گئے ہوں کیا ایسا کوئی کام کیا ہم نے کیا کوئی ایسا کام کیا ہے یہ تو فکر ہمیں رہتی ہے کہ بیٹے کی ایک مستقل دکان ہونی چاہیے تاکہ اس کا روزگار لگا رہے میرے بعد محتاج نہ ہو اور یہ سوچ غلط نہیں ہے میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کام ہے جو اس سے بھی بہتر ہے جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جو اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے بھی کچھ کریں تو برہر میرے بھائی میرے موضوع میرا موضوع کیا ہے والدین کے لیے دعائیں اور آپ نے فرمایا ہے اس حدیث میں کہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے اس کا والدین کو قبر میں جا کے بھی فائدہ ہوتا رہتا ہے تو یہ وہ کام تھے سالے ثواب کے طور پہ جو خود آپ کر کے گئے ہیں اب تین چار کام اور بھی ہیں جو لوگ آپ کے بات کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا وہ کیا ہے پورا حج اگر کوئی آپ کی طرف سے پورا حج کرتا ہے یا پورا عمرہ کرتا ہے یا صدقہ کا خیرات کرتا ہے یا دعا کرتا ہے اس کا آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا کوئی بھی دعا کرے عام آدمی بھی دعا کرے تو اسی میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں ان کو ہماری دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے امام بخار یادب المفرد میں ہی وہ حدیث لے کر آئے ہیں جو صحیح ہے جس میں آتا ہے کہ میت کا فوت ہونے کے بعد قبر میں درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے یا اللہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا یہ نیکی کہاں سے آئی میرے مقام میں اضافہ کہاں سے ہو گیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے میرے بھائی اس وقت آپ کا والد کتنا خوش ہوتا ہوگا جو پتہ نہیں کتنی مشکل حالت میں ہے پتہ نہیں کس حالت میں ہے کتنا پھنسا ہوا ہے جب آپ کی دعا سے اس کے درجات بلند ہوں گے تو آپ کے اوپر کتنا خوش ہوگا اس لیے میرے بھائی والدین کو دعاؤں میں نہ بھولا کریں ان کے لئے دعا کیا کریں اللہ تبارک ہمیں والدین کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نعایت